ہر اجزا مضاب کلچ مزافی مار کے نا تب تعمیم الجاوی انہیں گئے تو مخصوص تعمیم الفراد اور پورا ہر اجزا کی وزشپی خدا اتراؤ پھر باروا کی کڑی رہو اور جمور سے لیبت زبا حب حينما كان بقرطبه دي وجه سار قاهر السحر قارا و في البابان علي واجدر واجدر واخذان داري واه قتال بارا لي با ما